على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير يرد مقبول يا علي بالله صلى الله عليه العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي لمجي الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فاين من جودك ذك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بعا الى الله فالمتمسكون بك مستمسكون بحبل غير منفصل محمد سجد الكونين والفقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولايا صلي وسلم دائماً أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ادفا محبتك صدر شبلين وسلم معزت کے کرام رفیقان ملت تمام تعریف اور تمام تر محاسن و محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریف کے لیے ہے رفیقان ملت گزشتہ کل آپ حضرات نے سورت القصف تک اجمالی تفسیر اور اس کا خلاصہ سما فرمایا اور اللہ رب العزت کے جلیل و قدر نبی حضرت سیدنا موسا کلی علی نبی علیہ صلاح والسلام۔ السلام کہ سوانش مبارکہ اور اس سے ثابت ہونے والے چند اہم امور کی طرف آپ کی توجہ مفضول کرائی گئی تھی اس کی بحث کا خلاصہ آپ نے کل سما فرمایا آج جو سورہ مبارکہ ہمارے سامنے زیر بحث اور ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورہ ان کبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور اپنے وجود پر کافروں کے لیے عقلی دلائی مہیا کیے اور ان کے سامنے ایک ایک بات بتائی گئی اللہ رب العزت کے وجود پر اور خصوصاً اس سورہ مبارکہ کا نام ان یعنی مکڑی رکھنے کا سبب یوں ہوا کہ کافروں کے سامنے یہ عبرت درس عبرت پیش کی گئی کہ تمہارے بت کیسے ہیں دھوپ ہو جائے تو یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے بارش ہو جائے تو یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے سردی ہو جائے تو یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے یہ یہاں سے وہاں تک ہونے میں تمہارے موتاج ہے تو پہلے بھی کئی مضامین سور مکی میں گزری ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں کا موتاج ہوگا وہ تمہارا معدود کیسے ہوگا تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بتوں کے تصور اور کافروں کے تمام خد و خال کو کھولتے ہوئے اور ان کی نفسیات کی ہر زاویے سے ان کی کمزوری کی نشاندگی کی گئی کہ تم ان بتوں کو مانتے ہو اس کی مثال تو ایسی ہے جس طرح کہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے بیت ان ہوتا ہے جس طرح کہ مکڑی کا جانا ہوتا ہے کہ مکڑی تن تو دیتی ہے اس کو لیکن نہ وہ گرمی سے بچ سکتا ہے نہ وہ سردی سے بچ سکتا ہے نہ وہ بارش سے بچ سکتا ہے تمہارے بت تو مکڑی کے جالے سے بھی گئے گزرے ہیں اور تم گویا اس کو معبود بنا رکھے ہو تو اس سورہ مبارکہ کے اندر گویا کے مکڑی کو بطور عقلی دلائی کے طور پر پیش کیا گیا کہ تمہارے بت کیونکہ سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ بیت ان کبو مکڑی کا گھر ہوتا ہے مکڑی کا جالا ہوتا ہے جو نہ ہوا سے محفوظ رہتا ہے اور نہ گویا کے صورت کی روشنی سے نہ گرمی سے نہ سردی سے گویا کے وہ چاہے کتنا بڑا بھی وہ جالا بنا دے لیکن یہ تمام چیزیں اس پر اثر اندوز ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا کہ سب سے کمزور گھر تو مکڑی کا ہے یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ سب سے کمزور جذبہ اور کب سے سب سے کمزور فکر جو ہے وہ لکڑی کی ہے لیکن تم کی عبادت کرتے ہو تو یہاں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی گئے گزرے تم ہو اس سے بھی تم گویا کے گئے گزرے ہو تمہارے استقام تمہارے دعوے تمہاری حقانیت کس طرح ہے جس طرح کے مکری کا جانا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے حکارت ہے کہ نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے طاقت کے لحاظ سے مزاج کے لحاظ سے تو تم تو گویا کے مکری سے لے گئے گزرے ہو اس شور مبارکہ کے اندر کافروں کی گویا کے نفسیاتی کیفیات کا ہر طریقے سے اندازہ لگایا گیا اب اس شور مبارکہ کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ مومنین کے لیے اللہ رب العزت تسلی فرماتا ہے کیونکہ بعض لوگ جن کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اثر کر گئی اور ان کے دل میں ایمان اترنا شروع ہوا لیکن وہ ایمان لانے سے ڈرتے تھے کہ کہیں اگر ہم ایمان لے آئے تو یہ سارے کافر مل کر ہم کو مارنے والے اور جو اللہ کے نیک بندے ایمان لے آئے تھے ان کی زندگیاں بھی ان کے سامنے تھی کہ ان پر کافر کس طرح شب و ستم کرتے اور ان کو گویا کے ظلم و ستم ستا مسائل کے پہاڑ گویا کے گراتے کل یہ کہ جو مومنین ایمان لا چکے تھے ان کی زندگیاں ان کے سامنے ایک گویا کے نمونہ بن چکی تھی اور وہ ایمان کو لا چکے تھے لیکن وہ مانگ درد واضح طور پر سرکار نے صلاح السلام کی معیت سے پرہیز کرتے تھے تو اس مبارکہ مبارکات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خالی یہ کہہ دینا کہ میں نے ایمان لایا یہ ایمان نہیں ہے اور یہ سمجھو کہ یہ کہہ دینا کہ ہم نے ایمان لایا اور اللہ اسے آزمائے گا نہیں تو ایسی بات نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ایمان لے آتا ہے اور اللہ کے دعوت توحید کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس پر اللہ رب العزت اپنی قدرت کے ذریعے یہ دیکھتا ہے اور اس کے سامنے ایسے مسائل گیا کے پیدا کر دیے جاتے ہیں جو اس کے لیے امتحان کی صورت اختیار کر جاتے ہیں پھر اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ علم عدلی کا مالک ہے اس کے علم میں ہر چیز ہے کہ کوئی آدمی کیسے ایمان لائے گا ایمان لائے گا کہ نہیں لائے گا کہاں مرے گا کیسے مرے گا ان مختصر چیز اللہ کے علم میں ہے لیکن اللہ رب العزت نے جو اشاہ پرمایا کیا احسب اللہ وہ لائف کروں یا لوگ یہ سمجھتے ہیں اس بات پر غمن کرتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اور بس اس پر ان کی نجات ہو جائے گی اور انہیں گویا کہ آزمایا نہیں جائے گا انہیں فطروں میں ابتلا نہیں کرایا جائے گا تو یہاں پر کے کون سا میں ابتلا ہوگا اور کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا علامہ اللہ کُرتبی تفصیلیں فرماتے ہیں اس آیت تکرینوں میں بتانا مقصد یہ ہے کہ سارا علم اللہ کو ہے کہ کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا لیکن جو چیز اللہ کے علم میں ہے اللہ اب اس کو وجود کی صورت دے کر دیکھنا چاہتا ہے علم میں تو ہے اب دیکھنا چاہتا ہے کہ جو چیز میرے علم میں ہے اب میں دیکھوں کہ جناب وہ چیز کیا ہے تو علم کے اندر اب وہ کیسے مارے وجود میں آ رہی ہے اس کی اور کو لوگوں کے سامنے بطور نمورہ اللہ عزت علم علم ہے مستقبل بھی علم ہے اس کا تشریح دی جا سکے ایسی کوئی شے نہیں جسے اس کے علم کو تشریح دی جا سکے تو اللہ کے علم میں تو یہ ہے کہ کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا لیکن جو یہ کہا گیا کہ کیا لوگ اس بات پر گمن کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اس اتنی سی بات کہنے پر کہ ہم نے ایمان لایا اور ان کو فتنوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا انہیں فتنے میں مبتلا کیا جائے گا ان پر امتحان کے کڑے پہاڑ ناپس کیے جائیں گے اس لیے تاکہ اللہ دیکھے کہ کون استقامت پر ہے کون نہیں تو یہاں پر اللہ رب العزت نے وہ مومن جو ایمان لا چکے تھے ان کے لیے تسلی مہیا فرمائی کہ تم جو آج مشقت میں ہو تو اللہ رب العزت کے قدرت سے تم اوجل نہیں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے فطروں میں تمہیں فلیے ملتبہ کیا گیا تاکہ تمہاری استقامت کی کیفیت کو دیکھا جائے تمہارے ایمان کی حقیقت کو دیکھا جائے تمہارے استقلال اور تمہاری استقامت کے معیار کو دیکھا جائے اور آگے اللہ رب العزت نے پھر اشاف امایا کہ ہم نے تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو ازمایا ہے اور یہ ہماری گویا ہمارے قدرت کا یہ مزاج ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے امتحان رکھتے ہیں پھر ان کو آزماتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ ہمارے امتحان اس میں استقلال استقامت والے ہیں کہ نہیں تو اس ایشور مبارکات کے اندر گویا مو، کہ مومینوں کو دلاسا دیا گیا کہ اگر یہ کافر تمہارے سامنے ظلم و ستم کے مسائل کے پہاڑ کھڑے کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ اللہ رب العزت کی قدرت سے یہ تمام مسائل اور جلد ہے بلکہ یہ تمہارے لیے فطنا ہے یہ تمہارے لیے امتحان ہے اور اس میں تم صبر استقامت کے دامن کو پکڑ کر رکھو کیونکہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم استقامت پر ہو کہ نہیں ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کی عمارت کے ساتھ ایک لگائے بیٹھے تھے حضرت قبار ربی اللہ و کارم سرکار کی بار میں آئے اور عرض کی حضور اس آیت کریمہ کے شاہ حضور کے متعلق علامہ خطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں حضور کافروں نے ہمارے گھروں میں نقصانات پہنچایا ہماری برادریاں ہم سے دور کر دی ہمارے کھانے پینے کے اذمات جو ہم کو مہیا تھے اس کو ختم کر دیے المختصر ہم ہمیں قلبی ذہنی اور جسمانی ہر طریقے کا سکون ہم سے چھین لیا ہے حضور ہم کیا کریں آپ کچھ فرمائے تو صحیح سرکار کے سراط و سراب اور دیوار کو جو ٹیک لگایا تھا آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے حضرت خباب کی طرف دیکھا اور کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ اتنی سی بھی آزمائش ہم پر نہیں ہوگی کہ جنت ہمارے لیے ایسی مہیا کر دی جائے گی ہمارے کو کوئی امتحان اور فتنے ممتنہ نہیں کیا جائے گا پھر سرکار نے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی امت گزری ہے اس نے جتنے اہل ایمان تھے خباب تم پر تو صرف کافروں نے یہ مسائل بٹھائے ہیں ان پر تو ہار یہ تھا کہ ان کو گویا کے کمر تک زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا اور ان کے سروں پر ہارے چرائے جاتے تھے ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے لوہے کے کنگی نما اس طرح اسلحہ بنے ہوئے تھے جن سے ان کے جسم کو کھوڑا جاتا تھا اور ان کے جسم کو ادھلا جاتا تھا لیکن وہ ہر احد احد ادا کے ہونے کی گواہی دیتے تھے اور یہ بات سو کافر اپنی جتنا زور لگانے لگانے یہ دین پھیلے گا اور پھیل کر رہے گا یہ سرکار نے جو تسلی اور تشکیل اپنے صحابی کو پہنچائی تو اللہ رب العزت نے سر مبارکہ کا ندول فرمایا کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس بات پر گھمن کرتے ہیں اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ, یا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اتنا کہنے پر کہ ہم نے ایمان لایا ہے اور ان کو فطروں میں مبتلا نہ کیا جائے گا اور یہ بات دیکھنی ہے تو کربلا کا میدان دیکھ لو اللہ اکبر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی ان سے بڑا ایماندار کون ہوگا لیکن دیکھیے ان پر بھی امتحان اور مصائب کے تمام واقعات آپ کے سامنے مہیا کر دیے گئے لیکن آپ نے آنے والی امت کے لیے اور اس آئے کریمہ کی عملی تفسیر بن کر دکھائی کہ اگر فتنے اور مصائب اور امتحان کی کیسیت کاری ہو جائے تو احض اللہ اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ مصائب اور فطرے لے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس کے نتیجے کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں اور اس کا نام توقل ہوا کرتا ہے اور گویا کہ ہر طریقے سے استقامت پر ہو جاتے ہیں اور اپنی زبان اپنے ہاتھ اپنے جملہ حرکات کو محفوظ کر لیتے ہیں کہ کوئی بات ہم سے نا کی مہیا نہ ہو جائے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے ہماری زبان سے جس سے اللہ العزت ہم سے ناراض ہو جائے تو یہ ہمیں یا درخت دے رہی ہے اگر آج ہمیں کوئی مسائل ہو جاتا ہے کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو فوراً ہماری زبان سے کرنا ہے کفر نکلتا ہے اللہ, اللہ کو میں یہ مسائل میرے گھر میں آنے تھے تو یہ نا نے رب کے لیے کیا کیا ہے بھی اتنی مشکل آپ پر آئیے دیگر اور مہیہ ہم پر گویا کے سہولت بڑھتا ہے تو یہ کہنا یہ مومنین کی شان نہیں بلکہ مصیبہ اللہ, و اننا راجعون اللہ فرماتا میرے خاص بندے میرے محبوب بندے ایسے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے و اننا راجعون یہاں تک کہ تھوڑی سی بھی تکلیف ان تک جاتی ہے سرکار سلام اگر کہیں پر دیکھے ہوتے اور شمع جل رہی ہوتی اور ہوا سے وہ شمع جاتی تک بھی سرکار سرک مبارک کا تسما ٹوٹ گیا اور یہاں سے تو مسلمانوں کو مہیا ہو جائے اور اس کی مثال آپ جس طرح بجلی گھر میں چلی جاتی ہے بجلی چلے جاتی ہے تو یہ بھی اگر اتنا سے اپنا بھی تکلیف جو ہماری طبیعت کو متغیر کر دے اس وقت فوراً یہ کلیمات کہنے چاہیے کہ انگل ہے وہ انگنا خالی کلمات اس کے لیے نہیں کہ جو دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے لیے استعمال کیا جائے ہاں ہاں ان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ ان کے لیے مخصوص نہیں بلکہ جب بھی مومنین کے سامنے ادنا سے اور یہاں پر بعض نے, نے فرمایا کہ جب بندہ خرید و فروخت کرے تو جب دکاندار کو پیسہ دے تو کہ ان لہجو اور اس سے سامان لے تو کہنا للہ ان لہ راجو مشیران اسلام کہتے اس کا سبب کیا ہے اس کا مطلب کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پیسہ دے رہے ہیں آیت آپ کی زبان پر ہے کہ بے شکم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو یہاں پر پھر دنیا کی محبت لالچرس آپ کے سامنے دیوار نہیں بن سکتی تھی اور گویا کہ جو سامان آپ نے لیا ہے وہ مطلقاً ایک ضرورت کے مطابق جیسا کہ مسافر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے پھر وہاں سے نکل جاتا ہے تو سامان لیتے وقت بھی آپ کی زبان پر یہ کلیمات ہو گئے بے شکم کو اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے بزردان ندیم فرماتے اس کے سب سے بڑی سبق سب سے بڑا مرغہ تو یہ ہے کہ اس سے اللہ کی محبت دل میں آتی ہے اور دنیا سے دل بیدار ہو جاتا ہے آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے آخرت کی تمام باتوں کی فکر پیدا ہو جاتی ہے قبر کا خیال آ جاتا ہے موت کا تصور آ جاتا ہے اور دوسری دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جو مال آپ نے دیا ہے آپ کا ہاتھ پھر کبھی تنگ نہیں ہو یعنی مال میں پھر برکت ہی برکت ہو جائے گی کسرت ہی کسرت ہو جائے گی اس لیے علما نے فرمائی یہ وظیفہ اہل ایمان کے بڑا مجرب ہے کشادگی کے لیے کہ جب بھی کسی کو پیسہ دے جب چاہے وہ خود ضرورت کے لحاظ سے کسی چیز کو خرید رہا ہو یا کسی کو دے رہا ہو یا کاروبار کر رہا ہو یا تجارت کو کوئی مسئلہ ہو جب بھی رقم وہ دے اس کی زبان پر یہ کریمہ ہو انا ہے وہ ان راج ہم اللہ کے لیے ہیں. اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے کہ ہمارا خاص فائدہ میں ہے چاہنے موت یاد رہے گی ہمیں اپنا مرنا یاد رہے گا اللہ کے حضور جانا یاد رہے گا اور یہی مسلمان کی سب سے بڑی فکر ہے اور یہی مسلمان کی سب سے بڑی دولت ہے یہ فکر جس دن انسان کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے وہ انسان کامل ہو جاتا ہے وہ انسان ایمان کی چاشینے کو چکھ لیتا ہے وہ انسان اللہ کے خوف سے لرز جاتا ہے اور دوسرا دنیاوی فائدہ ہمارا یہ کہ مال میں بویا کہ قصاد بھی کر دی جاتی ہے برکت کر دی جاتی ہے اور بزرگان دین فرماتے ہیں سب سے وظیفہ اپنے مال میں برکت کا انا دل نہ وہ انہرا ہوں اور مختصر یہ کہ جب بھی کیفیت ہلکی سے ہلکی تکلیف محسوس ہو انہ راجو دیکھیے میں نے سرکار کی حجیز کی کہ سرکار کے اگر نارائن مبارک کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا انہ راج اگر گویا کے شمع جو ہوتی وہ بھج جاتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ کہ تو یہاں پر فوکہ نے لکھا کہ مسلمانوں کے لیے اگر اطنا سے بھی ایسی چیز اس کے سامنے آ جائے جس کا اس کا باقی متغیر ہو جائے اس کا مزاج متغیر ہو جائے فوراً وہ ان راجون پر دے اللہ رب العزت پھر وہ چیز سے چینے نہیں وہ چیز اللہ رب العزت لے گا نہیں بلکہ یہ کرمات شکر جو اس نے اپنی زبان سے ادا کر دیا ہے تو جو شکر کرتا ہے لازی اللہ اسے زیادہ تو اللہ رب العزت ان تمام احکامات پر ہمیں عمل کی توفیق ہوگا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو بیان کیا گیا ہے اور اس سے پہلے ایک بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا اکسو پارے کی ابتدا یہاں پر اللہ رب العزت نے کبوتی ہے اور بڑے واضح طور پر اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے شیطان کے مکر اور فریب اور فحش اور بے حیائی سے بچنے کا ایک علاج بتایا ہے اور اللہ رب العزت حقیم حقیقی اور حقیق مطلق ہے وہ انسان کے نفسیات کو سب سے زیادہ جانتا ہے کیونکہ وہ انسان کا خالق ہے اب انسان کے لیے کیا چیز بہتر ہے کیا چیز بہتر نہیں ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اگر کوئی جانتا ہے تو اسی کے دیے ہوئے سے جانتا ہے اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کو پہلے تو یہ درج دے دیا گیا کہ فوحشی کرنے والا اللہ کو قبول نہیں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بے حیا شخص نہیں آئے گا اللہ کے سائے کے نیچے وہی آئے گا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہی ہوگا جو غیرت مند ہوگا حیادار ہوگا فہش کاموں سے رکا ہوا ہوگا اس میں روکے کس طرح اپنی جان کو فحش کاموں سے بچائے کس طرح تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت حکیم مطلق ہے وہ ہمارے امراض کا بہترین کویا کہ ہمارے امراض کے لیے ہمارے درد کے بہترین درما وہی وہیّا کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی وہیّا نہیں کر سکتا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ان الصلاۃ تنه عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز جو ہے مومنوں یہ نماز بھی ایک ایسی ہے جو تمہیں فحاشی اور بے حیائی کاموں سے روکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ ہے اور عرض کی حضور ایک انصاری جوان ہے وہ بہت بے حیائی کے کام کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے سرکار علیہ وسلم وہ نمازیں پڑھتا ہے پڑھنے دو یہ نماز انشاءاللہ ایک دن اسے بے حیائی سے دور کر دے گی اور اسے سے فحش کاموں سے دور کر دے گی اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے ایک بات دوسری بات بے حیائی سے کب روکتی ہے جب ہم نماز کو نماز سمجھ کر پڑھیں خشیت الہی ہمارے نزدیک ملحود ہو اور نماز کے تو اسباب اللہ اکبر اس کی برکتیں تو ہر مومن اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اعمال میں ایسا کوئی عمل نہیں کہ جتنے جتنی برکت ہو جتنی برکت اللہ نے نماز کے اندر رکھی ہے روزہ فرض ہے لیکن فرضیت میں جس کو سب کا شہنشاہ کہا گیا وہ نماز وہ نماز ہے اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے نمازیں نہیں پڑھتا تو گویا کہ اس نے بڑی چیز کو چھوڑ کر چھوٹی چیز کو لے لیا کیونکہ روزے کا مقام روزے کا مقام نماز کے سامنے چھوٹا ہے اور فرضوں میں سب سے بڑا مقام جو ہے کہ وہ نماز کا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھے اور اس کے بعد دو رکعات نفل پڑھے تو اس کو ثواب اتنا حاصل ہوتا ہے کہ جیسا کہ اس نے آدھی رات قیام فرمایا ہے. اور آدھی رات اللہ کی بار میں قیام کیا بعض رباد میں تہائی رات کا قیام کیا ہے اور حضرت سمان پرمادی شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ بھی نہیں کیا لیکن عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا کہ اس نے پوری رات عبادت میں گزاری اگر وہ پوری رات سوتا بھی رہا تو یہ پوری رات اس کی عبادت میں گزری ہے تو نماز اللہ کی قرب اور اللہ کی بارگاہ میں خوشنودی کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اب یہاں پر کہا گیا کہ نماز جو ہے وہ فوج کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے بچاتی ضرور ہے لیکن جب نماز کو نماز سمجھا جائے کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں تو کپڑے پھر ایسے ہوں کہ کسی لیڈر کے تعظیم کے لیے اگر ہم جائیں تو وہاں پر سینٹ لگایا جاتا ہے عطر لگایا جاتا ہے نہایا جاتا ہے منہ دھویا جاتا ہے کپڑے اس کیے جاتے ہیں تو ایک دنیا بھی شخص کی خاطر و مدارت کے لیے کتنا اہتمام کیا جاتا ہے اور اللہ کے گھر میں نماز پڑھنا ہو تو کہا نماز تو پڑھنا ہے وہی گویا کے کپڑے جیسے ہی پہنے ہوئے ہیں آگے جناب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے سر پر ٹوپی نہیں ہے اگر ٹوپی بھی پہن لی تو گویا کہ مسجد کی پہن لی حالانکہ شرعی مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسجد کی بھی ٹوپی گویا کے پہن کے نماز ہو جاتی ہے لیکن پہنا نہ جائے میں صرف دس خرچ کر رہا ہوں جس نے آج پہنی ہے میں ان کی طرف اشارہ نہیں کر رہا لیکن ایک ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ٹوپی پہن کر آپ بازار میں نہیں جا سکتے یہ ٹوپی پہن کر آپ کسی خصوصی میٹنگ میں نہیں جا سکتے کیوں نہیں جا سکتے آپ کو شرم سی محسوس ہوگی تو جناب جو لباس پہن کر آپ کو ایک مخلوق کے فرق کے سامنے جاتے ہوئے شرم ہمیں مہیا ہوتی ہے تو ہم خالص کے سامنے جاتے ہیں تو تب ہمیں شرم کیوں نہیں آتی تو یہی ہمارے ایمام کا سب سے بڑا نقص ہے تو نماز کے وقت ہمارے لباس صاف ستھرا ہو ہمارا نف صاف ہو باقاعدگی کے ساتھ تفریح کر دی جائے جو شریعت کا تقاضا ہے وضو کا اس طریقے سے وضو کر کے اپنے آغا کو وہیں پر وضو خانے پر خوش کر دیا جائے یہ نہیں کہ مسجد کے اندر آئے تو ہاتھ جھاڑتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ مسجد کی بے حرمتی ہے اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو اللہ کے گھر کا گویا کے ہمیں پاس رکھنا یہ بہت ضروری ہے اللہ کا گھر مسجد شاہ اللہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے مسجد کی تازین وقت ہے تو وہ پانی اگر ہم دیکھیں گھر میں وزو کریں اور بیڈ روم میں یا ڈرائنگ روم میں سر ہاتھ چھڑکتے ہوئے آ جائیں تو بتائیے گھر کی خواتین کیا کہیں گی جو گھر سے وہ صاف کرتی ہیں اور گویا کہ وہ کہیں گی تو جناب واقعی میں سننے والے کا مزاج درست ہو جائے گا تو کہا یہ مسجد اللہ کا گھر یہاں کون منع کرنے والا ہے یا بچوں کو بھی لے آؤ تو پشا کر لیتے ہیں مال اللہ یہاں پر آ جاؤ تو ہاتھ بھڑک لیتے ہیں گھر میں اگر شور کرے بولے ہیں تو گھر میں شور کریں تو بیٹا ڈرا دیتا ہے یا مسجد میں کون کہنے والا ہے ایک وہاں سے شور کر رہا ہے وہاں سے شور کر رہا ہے تو یہ مومین کی سب نہیں ہے مومین کا کام ہے مسجد کی تعظیم کرنا اگر ایک شخص بول رہا ہے تو اپنی زبان کو بند کر کے بولے آہستہ گفتگو کرے اگر وہ دین کی بات کر رہا ہے افام التفیم کی بات کر رہا ہے تو اس کے لیے رخصت ہے لیکن اگر کوئی غصے میں کوئی بد کلامی کر رہا ہے اور ایسا کام کر رہا ہے کہ اگر وہ اپنے گھر میں کرتا تو گھر والے کہتے نہ جانے کون پرندہ گھر کے اندر آیا ہے تو ایسا فیل مسجد میں کرنا آپ اگر ہم اپنے دل میں اتر کر اپنے آپ میں اتر کر اس بات کا تجزیہ کریں کہ ہم نے اللہ کی نشانی جو ہم پر فرض فیس کی تعظیم کی ہے اگر ہم نے اس کی تعظیم ہم پر اس لیے ہے اگر جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اللہ کے گھر کی, کی تعظیم کرے گا وہ وہاں پر ہلنے سے ڈرے گا یہاں تک کہ شریف میں آیا ہے کہ جو مسجد میں سے ایک کچرے کا ایک چنتا بھی اٹھا کر جیب میں رکھ لیتا ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں یہ اجر اور یہ ثواب ایسا ہوگا کہ جب اس کو حورے ملیں گی تو یہ اس کا مہر بن جائے گا اور یہاں تک موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کو چراغا کیا مسجد کو روشن کیا حضرت علی آئے اور آپ نے فرمایا خدا آپ کے دل کو روشن کرے آپ نے اللہ کے گھر کو روشن کیا اور ایک دفعہ تو خود سرکار کی حدیث سے مبارکہ مسجد ایک صحابی نے روشن کی اور مسجد نبوی کو خوب مزین کیا سرکار تشریف لائے سرکار نے فرمایا یہ کس نے مسجد کو روشن کیا ہے اللہ اس کی قبر کو روشن کرے اللہ اس کے دل کو روشن کرے نبی پاک نے اتنی عظیم بات ہے فرمائی فرمایا میری اگر کوئی اور بیٹی باقی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا اندازہ لگائیے سرکار کی خوشنودی کا مسجد کی تعظیم توقیر اس کے بنا سنگار میں نبی پاک نے کیسی ترجیح گویا کے بتائی ہے اگر کوئی مسجد کی خدمت کر رہا ہے مسجد میں جھاڑو مار رہا ہے تو اس کو مایوب نہیں ہم مسلمان ہیں یہ ہمارے رب کا گھر ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو حقیر نظروں سے نہ دیکھیں بلکہ اس کے ساتھ معیت کریں وہ ہم سے قسمت میں آنا ہے کہ جو مسجد میں آ کر مسجد کی خدمت کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جو اتنے چھوٹے ہیں کہ جناب جو مسجد کے احکام کو ملحوظ نہیں رکھ سکتے تو جس طرح ہم گھر میں ان کو پیمپر پیناتے ہیں ٹیکنگ کرواتے ہیں کہ کہیں گالیچہ خراب نہ ہو جائے کہیں فرش نہ خراب ہو جائے ہائے مسلمان ہماری قسمت پر تو ہے کہ ہم اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے اتنا احتیاط احتمام اور انتظام کرتے ہیں لیکن اللہ کے گھر کے لیے ہمارے دل میں کوئی خیال نہیں تو یہ تمام چیزیں نماز کے ساتھ متعلق ہے اور معلق ہے جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی حضرت حسن بصری فرماتے جس کی نماز اسے برائی سے روک نہ سکے سمجھ جائے. کہ وہی نماز اسے برباد کرے گی کیوں نماز کا کام ہے برائی سے روکنا لیکن جو نماز اسے برائی سے نہیں روک رہی پتا چلا وہی اس کے لیے برائی سے سبب بن رہا ہے یعنی اس نے نماز کو نماز سمجھ کر رہی پڑا اس لیے اس کو برائی سے نہیں روک رہی ہے اس نے نماز کو ایکسرسائز سمجھ لیا یہ سمجھا کہ یا شہر کے بعد جانا ہوتا ہے تھوڑا فریش ہو جاؤں گویا کے مسجد میں حاضری لگا دوں ان مختصر یہ طریقہ مومنین کا نہیں ہے مومن نماز کے لیے جب آتے ہیں تو ان کا کپڑا درست ہوتا ہے سر گویا کے ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور آپ اگر تھوڑے سال پیچھے چلے جائیں ہندوستان کے طرف چلے جائیں اپنے ماضی کی طرف چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہوں گے اور آج بھی ہمارے صبح سڑک اندر یہ بات موجود ہے جو واقعی میں خاندانی لوگ ہیں ہمارے علاقوں میں یہ بات ہے کہ ہم اپنے والد کے سامنے بھی برہنہ سر نہیں بیٹھ سکتے برہنہ سر نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ رہا ہے کہ برہنہ سر جو تھا یہ تازی نہیں بلکہ ایک کسی چیز کو ہلکا سمجھنا اور گویا کے فرسٹ کام کی علامت ہے ایک گویا کہ اس لحاظ سے تعظیم سے ہٹ کر ایک چیز کے علامت ہے تو اسی لیے شریعت نے مسئلہ نافذ کیا کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کے سر بھگے ہوئے ہو سر پر ٹوپی ہو علماء نے علمان اس کی دو صورتیں ہیں اگر وہ برہنہ سر نماز پڑھتا ہے اس لحاظ سے کہ وہ اللہ کے سامنے آج جی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ نہ پاؤں پر کچھ ہے نہ سر پر کچھ ہے تو یہ تو اس کو اجازت ہے کہ وہ برہنا نماز پڑھ سکتا ہے لیکن وہ ایمان اور معیار جس کے اندر ہو تو اس کے لیے اجازت ہے لیکن دوسری صورت یہ بیان کی گئی برہانا نماز پڑھ رہا تھا اور کہا نمازیں تو پڑھنی ہیں نمازیں ہی تو پڑھنی ہیں اور آ گیا اور نماز کو حقیر جان کر فسوا کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ اللہ وہ شخص کافر ہو گیا اگر اس نے نماز کو حقیر سمجھ کر یہ جملہ کیا ہے تو ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اب دیکھیے توپی پہن کر بھی نماز پڑھائی جا سکتی ہے لیکن اسی لیے علماء نے کہا کہ مسجد کے ائمہ گویا کہ عمامہ پہن کر نماز پڑھائیں کیونکہ اس میں تعظیم ہے سرکار کی اداو کی نقل ہے ٹوپی پہن کر بھی جی اگر کوئی مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو بلا کراہٹ بغیر کسی ممانع شہی کے اس کی نماز ہو جاتی ہے بغیر کسی کراس کے اگر کوئی ٹوپی پہن کر نماز پڑے تو کیونکہ صاحبہ نے بھی گویا کے طریقہ کبھی نہ کبھی کیا ہے اور گویا کے رواج میں ثابت ہے لیکن اگر ہمارے پاس وقت مہیا ہو کہ ہم امامہ باندھ سکتے ہیں اور امامہ باندھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس میں فضیلت بھی زیادہ ہے ادب بھی زیادہ ہے بزرگوں کے آداب کی, کی قدر بھی ہے تو نماز کی قدر کرنا مسجد کی قدر کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے ایمان کے لیے ضروری ہے دعا فرمائیے اللہ ہمیں ادب نہیں آتا تو اپنے گھر کا تاکہ ہم تیرے گھر کا ادب کر سکے اس کو صاف ستھرا رکھ سکے اور مولائے کریم دل و جان سے دھر کی خدمت کر سکے اور مولائے کریم تو ہمارے قلوب میں خوشبو اور خلوب فرما کہ ہم تیرے سامنے سر بستہ کھڑے ہو کر قیام کریں اور سر بسود ہو کر مولائے کریم سجدے کے نیاز پیش کریں اور مولائے کریم خصوصاً اس آیت کریمہ کی برکت سے مولائے کریم ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ اس نماز سے ہم بے حیائی سے بچ جائے فوج کاموں سے بچ جائے۔ بری آدھات سے بچ جائے مولا کریم تو قادر مطلق ہے کوئی کام تیرے لیے غیر ممکن نہیں ہے تو قادر ہے تو لکھنے پر قادر ہے مولا کریم ایسی نماز ایسے عجر ایسی فکر ہماری تقدیر میں لکھ دے اور مولا کریم ایسی نماز پڑھنے کی ہمیں تو توفیق مرحمت فرما اللہ ایک دفعہ پاک پڑھ لیجیے السلام علیکم یاسین اب جب یہ ساری کیفیتیں نماز کے احکام بتوں کی تردید بیان کر دی گئی تو اب آخر میں سور ان کے آخر میں اللہ رب العزت نے عقلی دلائل مہیا کر کے ان کا بھی رد کر دیا کہ جو پجاری تھے یعنی yani پہلے تو بت کے خبر و خال کے پرخچے اڑائے گئے کہ یہ مٹی کے بت جب تک تو اپنے ہاتھ سے تراشتہ نہیں یہ وجود میں نہیں آتے اس کی مثال تو بیت ال سے بھی گئی گزری ہے تو اس کی عبادت کرتا ہے مومن کی شان بیان سب سے پہلے کی گئی کہ مومن وہ ہے خالی یہ نہ کہہ دیں کہ ہم نے ایمان لایا اور انہیں آزمایا نہ جائے گا بلکہ اللہ رب العزت آزمائے گا ان پر امتحان کی کیفیت گویا کہ مہیا کرے گا اللہ ہمیں بھی اس کے امتحان سے مولائے کریم محفوظ فرمائے مولا کریم ہمیں عافیت فرما ہم پر امتحان کے قابل نہیں ہے مولا کریم اپنے حبیب خاص کی برکت سے ہمارے لیے اسلام کی رائے آسان فرما اور دین پر استقابت نصیح فرما اب جب کافروں کی تربیت کی بتوں کی کی گئی تو اب ان کے پجاریوں کی بھی تربیت کی جا رہی ہے کہ محبوب جس طرح ان کے جو یہ بت ہیں یہ دیکھنے سے اندھے ہیں یہ سننے سے بہرے ہیں یہ چلنے سے لگڑے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے یہ اپنے آپ کو ہوا سے ہٹا نہیں سکتے یہ اپنے آپ کو گرمی سے بچا نہیں سکتے یہ اپنے آپ کو بارش کی گویا کے سگیانی سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتے اسی طرح محبوب ان کے جو پجاری ہیں جو ان کے سامنے سر جگا رہے ہیں ان کی بھی نفسیات ایسی گئی گزری ہے گویا کہ نفسیات گئی گزری ہے جب تو گویا کہ ایسے بے جان چیز کو گویا کے معبوز اور خدا کہہ رہے ہیں اور ان کی مثال ابھی ایسی ہے کہ تو ان کو حق بتاتا ہے پچھلی کئی روایتوں میں اور درس میں بات گزری ہے کہ سرکار کے خلاف صلاف بڑے جوش و جذبے کے ساتھ تبلیغ فرماتے تو اللہ رب الحب آپ نہ رہے آپ اپنے اوپر مشقت نہ آپ لائیں آپ کا کام ہے تبلیخ کر دینا وہ مانے یا نہ مانے یہ پھر آپ کے رب کے ساتھ ان کا معاملہ ہے اللہ جو چائے کرے لیکن محبوب آپ اپنے آپ پر مشقت نہ رہے آپ اپنے آپ اور مشقت کی تکالیف کی کیفیت کو پیدا نہ کریں اور حبیب جو آپ ان کو تبلیغ پہنچاتے ہیں اتنے اچھے اچھے عقلی دلائل کے ذریعے نقلی دلائل کے ذریعے کہ اگر اہل فہم ہو اور سچ کو قبول کرنے والا شخص ہو تو یہ بات بغیر سوچے سمجھے اس کی روح میں جائے گی کہ حبیب تو اتنی تیاری تیاری دلی دیتا ہے اتنی واضح بات ان کو سمجھاتا ہے لیکن یہ نہیں سمجھتے تو محبوب یہ نہ سمجھے نہ سمجھے ہمت اللہ کو اس ملما ہے یہ تو مردے ہیں کہاں سنیں گے آخری میں سورہ کبوت کے اندر اب کافروں کا گویا سے مکمل طور پر بائکانٹ اور ان کے تمام حد خان اور ان کے تمام شخصیات کے پر خچ اڑائے جا رہے ہیں تن نقلا موت حبیب آپ ان مردوں کو نہیں سناتے آپ ان مردوں کو نہیں سناتے یہاں سے مراد کون تھا موت سے کافر جن کے سامنے حق بیان کر دیا گیا سب کیا پھر بھی نہیں مانتے ہیں بعض لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ سمجھا اور کہنے لگا کہ یہاں سے مراد قبر والے ہیں جو تم پر جاتے نا باتیں کرتے قرآن کہتے ہیں ان نہ کلا تسمل میں ہوتا مردے نہیں سنتے ہم نے کہا جناب یہاں مردے سے مراد تھوڑا تدبر کرو تھوڑا غور کرو تھوڑا قرآن کی آیتوں پر نظر ڈال کر پیچھے سے پڑھو کہ بیان کس کا چل رہا کن کی صفات اور کس کے عقیدے کے پر اڑایا جا رہے ہیں قبروں والوں کی بات نہیں وہاں پر ان تسمل میں ہوتا بلکہ ان مردوں کی بات ہے اگر یہاں سے قبر والے مراد ہوتے تو کم سے کم ہم اگر پوری پڑھ لیں تو ہمیں ہمارے سامنے بات ہو جائے گی کہ واقعی شخص نے قرآن کو غلط سمجھا قرآن اور کہنا چاہ رہا ہے دیکھیے میں پوری آر پڑھتا ہوں ان نقلا وی حبیب آپ ان مردوں کو نہیں سناتے اور نہ ان بہروں کو سناتے ہیں جب کہ یہ پیٹ دکھا کر کے سے چلے جاتے ہیں تو قبر والا ہم کو پیٹ دکھا دیا جاتا ہے اب اگر یہ آج قبر والے کے لیے ہے تو اللہ رب اللہ سے فرماتا آپ ان مردوں کو نہیں سناتے ہیں حزاب اللہ مدبرین نہیں تو آپ کو پیٹ دکھا کے چلے جاتے ہیں یعنی اتنے بے حس اتنے ڈھی ہیں کہ آپ ان کے سامنے دلاش مہیا کر دیتے ہیں یہ قبول کرنے کے بجائے آپ کو پیٹ دکھا کر چلے جاتے ہیں تو کیا قبر والے کے پاس جب ہم کبھی جا کے سلام والے کو قبول کہتے ہیں تو وہ پیٹ دکھا کے چلے جاتے ہیں کہ کوئی نیا قبرستان مالی سے میں آیا ہے نہیں جناب تو قرآن کے مفہوم کو ایسا نہ بیان کیا جائے جس سے سلام ہو بلکہ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے جس طرح اردو میں کہتے ہیں یار یہ آدمی تو مردہ ہے بات سمجھ پی تو یہ عرف ہوتا ہے ایک انداز تکلم ہوتا ہے ایک فطاہت ہوتی ہے ایک عرف کا طریقہ ہوتا ہے اور ایک گویا کے بات میں وزن بیان کرنے کے لیے عرف کے گویا کے عرف کی باتوں کو اٹھایا جاتا ہے اور وہاں پر ایسے گویا کے تصویر اور ایسے کلمات پیش کیے جاتے ہیں جو کلام میں جان بھی پیدا کرتے ہیں اور کلام کو مزین بھی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرمایا کہ انت سامنے باتیں کرتے ہو اللہ مدبرین یہ آپ کو دکھا کر چلے جاتے ہیں لیکن آگے اللہ نے ارچا فرما حبیب ان سناتے ہو ان کو تو نہیں سناتے آپ کیونکہ ان کو جب آپ سناتے ہو تو پیٹ دکھا کر چلے جاتے ہیں ان تسمیر حبیب تو اس کون کو سناتا ہے تو ان کو سناتا ہے کہ جو پر ایمان لائے ہیں یہ مردے نہیں سنتے اگر اس مردے سے مراد خبر والے ہوتے تو وہاں مسلمان سے مراد کو نہیں پھر اللہ فرماتا ہے یہاں تو مردوں کو نہیں سناتا وہاں پر نایا کہ ان کو سناتا ہے اور کس کو سناتا ہے تو اللہ فرما تو فہم مسلم اور مسلمان ہیں تو اگر یہاں پر مسلمان اور مردہ یہ دونوں کے ساتھ برابر ہوں گے پتا چلا مسلمانوں اور کافر کی گفتگو ہو رہی ہے کہ کافر جو ہے وہ مردہ ہے مسلمان کو تو سناتا ہے کافر تیری بات کو سن کر تیر دکھا کر چلے جاتے ہیں تو اس آیت میں کہیں بھی مدار والوں کا ذکر نہیں ہے قبر والوں کا ذکر نہیں ہے اگر کوئی کرتا فرد، فرد، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے قرآن ہرگس اس بات کو یہاں پر نہیں کر رہا ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیے آخر میں سورہ روم کی ابتداء ہوتی ہے اور اس سورہ مبارکہ یہ جو آیت گذری ہے یہ سورہ روم سے ہی متعلق ہے اور اسی میں اس کا ذکر ہے اور اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر گویا کے مسلمان کی تعریف کیونکہ مکی صورت ہے اور مسلمان کا بنیابی عقیدہ توحید اور رہدانیت کا اس کے متعلق کافروں کی مغلظات کی ترتیب اور گویا کہ مسلمانوں کے سیے عقیدے کی ترویج و نشاط کے دلائل اور زرائے بیان کیے گئے ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر اور کافروں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے وہی باتیں بیان فرمائی جو ابھی اپ آب کے سامنے بیان کی گئی اس کے بعد سورہ لقمان کی ابتدا ہوتی ہے لقمان کون تھے اس میں کافی اختلاف ہے بعض نے کہا یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے رشتہ سے تھے بعض نے کہا یہ نبی تھے بعض نبی نہیں بلکہ ایک حکیم لیکن جو حکیم کا قول کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکمت دانائی کو کہتے ہیں اور سب سے بڑی دانائی یہی ہے کہ اللہ کو ایک جانا جائے سب سے بڑی فہم کی بات اور فراست اور دانائی کی بات یہی ہے کہ اللہ کو ایک جانا جائے خیر کچھ لوگوں نے ان کو نبی نبوت میں شمار کیا ہے کچھ لوگوں نے بزرگوں میں اگر یہ نبی ہے تو مولا ہم ان پر ایمان لاتے اگر یہ نبی ہیں تو ہم نے ایمان لایا اور جن لوگوں نے بزرگوں کو کال کیا تب بھی گویا کہ ماں اللہ کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جن کو بزرگ نہ کہا جائے بلکہ اللہ رب العزت نے اس میں ان کی تعریف فرمائی اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی یعنی دانائی عطا فرمائی سمجھ عطا فرمائی فکر عطا فرمائی تو یہ بات تو مسلم ہے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور یہ اتنے محبوب بندے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جس میں وصیت فرمائی ہے وہی ان کے ایمان اور ان کے مرتبے اور ان کے دراجات کے لحاظ سے وہ بہت, بہت, بہت بڑی ہم کرتی ہے اس صورح مبارک کے اندر انہوں نے اپنے بیٹے کو انتقال کے وقت یہی وصیت فرمائی بلکہ حکوق عباد کے مسائل بتائے اور سب سے بڑی بات یہ بتائی کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد تو کسی اور کی پوجا میں پت پڑ جانا شرک مت کرنا بلکہ میں جس کے دین پر ہوں تو اسی دین پر رہنا جس طرح میں اللہ کو ایک جانتا ہوں ایک مانتا ہوں اس کی بہدانیت اس کی ربوبیت اس کے وجود اقدس پر میں ایمان رکھتا ہوں تو اے میرے بیٹے تو بھی اس پر ایمان رکھنا تو اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی سیرت مبارکات کو سورکمان کے طرف بیان کیا اور آپ کا اتنا پیارا ذکر فرماتے ہو اتنا حسین پہرائے میں آپ کا ذکر ہوا کہ اس سوریہ مبارکہ کا نام ہی سوریہ لکمان ہو گیا اب جو کہہ کہ کے ہر وہ چیز ہرام جو غیر اللہ کے نام پر پکاری گئی تو یہ سورت بھی سوریہ لقمان کے نام پہ پکاری جا رہی ہے ٹھیک ہے نا تو آیت کا وہ معنی نہیں جو اکثر آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے آیت کا وہی معنی ہے کہ وہ جانور حرام جو بتوں کے نام پر کاٹا جائے یا زما کیا جائے تو سوریہ لقمان کے اندر توحید کے دلائل اور ردانیت اور شیر کے کو گویا کے بڑے واحد طور پر اس کو اس کا رد کیا گیا آخر کے اندر جو سوریہ لکمان کے اندر زیر بحث آئےت کریمہ اس کے آخر میں مکہ کی اس سرزمین اور کفار کے اعتقاد کر کیا جا رہا ہے کفار کو جب بھی کوئی تکلیف ہوئی ہوتی ہے اپنے نجومیوں اپنے پادریوں اپنے گویا کے پجاریوں کے پاس دوڑ کر جاتے کہتے کل کیا ہوگا بارش نہیں آ رہی ہے یہ بارش کب آئے جی اور بتاؤ کچھ چلے جاتے کہتے بتاؤ آ, میری بیوی جو ہے ہے وہ گھر میں بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی المختصر وہ اعتقادی مسائل جو اللہ رب العزت کے لیے رکھنے چاہیے تھے وہ اپنے پجاریوں, اپنے بتوں کے لیے نہیں تھی بہت بہت سارے تھے ایک بیٹا دینے والا تھا ایک بیٹی دینے والا تھا ایک بارش دینے والا تھا ایک کل کی بات کو معلوم کرنے والا تھا خوب لائن سے بت لگے ہوئے ہیں تو بیٹی جس کو چاہیے ہوتی تھی وہ باس جاتا بیٹا جس کو چاہیے وہ جاتا تو سور لکمان کے اندر ان کے تمام باتوں کی تربیت کر دی گئی اور کہا گیا کہ یہ پانچ چیز جو ہے کہ قیامت کب آئے گی ماں کے پیٹ میں کیا ہے کل کیا ہوگا اور بارش گویا کب آئے گی کون کہاں پر مرے گا؟ کون, گا کون کیا کھائے گا کیا کمائے گا اس کا علم اللہ کے پاس ان تمہارے پوجاروں کے پاس ان تمہارے بتوں کے پاس نہیں ہے بتوں کو نجومیوں کو اللہ یہ علم نہیں دیتا اور نہ ان کے پاس یہ علم ہے یہ محض اپنے دن سے یہ باتیں کرتے ہیں یہ محض اپنے زن سے یہ باتیں کرتے اپنے گمان سے اپنے اپنی ڈھکوسلے سے یہ باتیں کرتے ہیں ان کے پاس کوئی قطعی ایسی دلیل نہیں ہوتی کہ بیٹا یہ ہوگا یا کل یہ ہوگا تو یہاں پر مرے گا تو اس آیت کریمہ میں جن کی تربیت کی گئی ہے وہ کفار کے کیجے تھے ٹھیک ہے لیکن اللہ نے آخر میں ایک آیت اور بیان فرمائی کہ یہ پانچوں چیز اللہ جانتا ہے ان اللہ علیم القبیر اللہ علم رکھتا ہے خبیر کے معنی کو علامہ احمد جیبن رحمت اللہ علیہ نے تفسیر احمدیہ کے اندر خبیر کو اس میں فائل مخبر کے معنی میں لیا ان پانچوں چیزوں اللہ کے پاس ہے اللہ جانتا ہے اور اپنے جس پیارے کو جب چاہے بتا بھی دیتا تو بعض لوگ اس آیت کو لے کر خواہ مخوار لگاتے ہیں کہ جناب اس کلم نبیوں کو نہیں ہم نے کہا بالکل نہیں ولیوں کو نہیں ہم نے کہا نہیں ہے ہم نے اللہ بتا دے یہ کہ کون کہاں مرے گا اس کریم اللہ کے پاس ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم اللہ کے پاس بارش کب ہوگی اس کا علم اللہ کے پاس ہے کون کیا کھائے گا کیا نہیں کرے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن ہمیں قرآن سے یہ تو بتاؤ کہ اللہ بتاتا نہیں ہے اس میں یہ تو ہے کہ اللہ کے پاس ہے خدا کے بندے تیرا دعویٰ ہے کہ اللہ رسولوں کو نہیں دیتا یہ قرآن نے کہا اور ہمارا یہ کہنا اللہ دیتا ہے کیونکہ دینا ممکن ہے کیونکہ وہاں پر کافروں کی ترتیب کی جا رہی ہے اور نبیوں کے مقام کو بتایا جا رہا ہے کیا میں نے یہ نہیں بتایا تھا بخاری کی حدیث سے کہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کل جو خیبر کو پتہ کرے گا کیا صاحبہ نے سرکار کو خدا کہہ دیا تھا مات اللہ جنگ بدر میں آپ نے دیکھا نہیں عمر کل کافر یہاں گر کر مرے گا کون کہاں مرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہم نے کہا بالکل ہم ایمان ہی لاتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ اپنے فلن سے کسی نبی کو بطور موجا اور کسی ولی کو بطور کرامد بتا دے تو یہ غیر ممکن نہیں ہے جنگ بدل میں دیکھو سرکار نے تو لاٹھی سے نشان لگایا ابو جہل یہاں گر کر مرے گا جنگ کل ہونے والی آج بتا سکا اور حضرت عمر کہتے ہیں بخاری حدیث صاحب رب کعبہ کی قسم جس میں محمد عربی کو سچا رسول بنا کر بھیجا سرکار نے جس جگہ نشان لگایا تھا وہ کافر وہیں گر کر مرا بال برابر بھی فرق نہیں آیا اور میرے آقا کے علم کی مساف دینے والا میرا رب ہے مودی صاحب کو بات کو دہراتا ہوں کہ جب اللہ دے تو کسی کا دل کیوں دکھے ٹھیک ہے نا تو دل نہیں دکھنا چاہیے تو دیکھئے مسلم امام احمد کی حدیث ہے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ فنا کا کافر یہاں گریں گے کافر یہاں گریں گے ایک بات تو ایمالی ہو سکتی ہے جنگ کا میدان ہے تو کافر یہاں گر کے مرے گا کمال تو جب ہے یہ کہے کہ یہاں فنا گرے گا اور یہاں فنا گرے گا है? یہاں خرق یہ تو بھائی جنگ کا میدان ہے ظاہر کاخر کر ماریں گے اور سرکار نے کاخر کر کے ماریں گے تو ہو سکتا ہے ظاہر بعد جنگ ہوگی تو جہاں مسلمان شہید ہوں گے تو کاغیر ہی مارے جائیں گے لیکن یہ نہیں مسرت امام کی حدیث ہے صحیح سرکار نے ایک ایک گرنے والے کا نام لیا ہاض و مسرا جہل ابو جہل یہاں گرے گا اس سے تھوڑا ہٹ کر حاض مسرا ادبا ادبا یہاں گر کے مرے گا ایک ایک مشرا گرنے کی جگہ ہر ایک چیز کی جگہ کو الگ الگ اور نام کے ساتھ بیان کیا یہ اللہ کی اللہ کا فضل نہیں جس نے اپنے محبوب کے سینے کو کھول دیا اور ایسے علوم عطا کرنا محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے سینے کو نہ کھل دیا اور علم کا گویت ایک مادن بنا دیا خدانے کی جڑا بنا دی کہ جہاں سے خدانے کا سرور ہوتا ہے ایک خدانے کا کار بنا دیا تو اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ تمہارے نجومی تمہارے قابر کچھ نہیں جانتے بلکہ اللہ رب العزت ان اللہ علیم خبیر آئت اگر پوری پڑھ لی جائے تو اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے آدھا قرآن پڑھنا یہودیوں کا طریقہ ہے قرآن کہتا ہے افت وینون اباد کتاب وہ تک فرون اباد یہودی آبی آیتوں پر ہی لاتے ہیں آگے کا انتکار کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جہاں پر علم غیر کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں اور جہاں پر امبیا کو دینے کی بات کی گئی اس پر بھی مان لاتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں نکال سکتا کہ اللہ نے دیا نہیں ہے اللہ رب الزت نے عطا ہے پر آخر میں اپنی تقریر کو یہ نہ کہ آپ نے رائے پر گفتگو کی ہے اور اقلی باتیں کی ہیں لیکن میں نے بخاری کے عدی سے جو پیش کی ہے وہ اقلی بات نہیں ہے بلکہ نقلی دلائل اور قطعی دلائل ہے اس پر میں مفسرین کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ اس آئے کریمہ کے متعلق مفسرین نے کیا کیا لکھا ہے درجنوں مفسرین ہیں ہزاروں مفسرین ہیں جو اس طرح آئے ہیں میں چند مفسرین کے ہمارے آپ کے سامنے بطور برکت کے کہ ان کے مقدس کلیمے اور ان کے مقدس کلام کو آپ کے سامنے پیش کروں جو میرے لیے بھی مقصد کا باعث بنے اور آپ سنیں تو آپ کے لیے مغفرت کا باعث بنے اور یہ تفسیر جب اگر صحابی سے منقول ہو تو کسی مفسر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے اندر جو مصنف تفسیر ہے اس میں اس آیت کی تفریح حضرت عبداللہ ابن عباس سے کرتے ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے کہ قرآن کا اتنا علم فرماتے بڑی بڑی کیرت در کنار اگر اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو قرآن سے ڈھونڈے یعنی قرآن کے اتنے بڑے عامر ہے اور قرآن پر اتنی گویا کے دفتر اور اس کے علوم پر اتنی مہارت رکھنے والے ہیں اس آئے کریمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ پار قلم کسی کو ملتا کہ نہیں ملتا تو فرماتے یہ پانچ چیز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا آگے فرماتے ولا علم مرکن مکرب کو کوئی اللہ کا قریبی فرشتہ جانتا ہے والا نبیسل نہ کوئی نبی جانتا ہے فمن ادا اللہ علام السن فخر کفران اگر کوئی کہے کہ میں نے اس کو جان لیا تو اس نے قرآن کا انکار کیا اور اس نے کفر کیا ٹھیک ہے آگے کیا لکھتے ہیں فمن ان من المبیا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ انبیاء کران بہت سی غیب کی باتوں کو جانتے ہیں تاریف اللہ, اللہ کے بتائے اللہ کے بتایا اور اس میں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ اللہ ہی جانتا اللہ ہی جانتا ہے یہ خاص کیوں کیا کی اس کا جواب بات دیکھتے ہیں ول مراد اب تالقاہ رتے المنجمین دراصل یہاں پر رب جس کا کیا جا رہا ہے وہ دراصل ہے نجومی اور کاہین جو شوداب اور زنگ سے یہ بات کرتے ہیں اور ول مراد ابتال کو المنجمین اور ان انیا یہاں پر جس کا رد کیا گیا وہ نجومی ہے لیکن اللہ, رب اللہ اپنے امبیا کو اس کا علمتا فرماتا ہے اگر کوئی یہ نہ مانے تو میں کہتا آئیے ابن کثیر جو آپ کے مسلم بزرگ ہیں انہوں نے تو فیصلہ کر دیا آئیے ان کی تفسیر پر ہم جمع ہو کر اس بات کو ختم کرتے ہیں اور دعوت فکر دیتا ہوں اٹھائیے تفسیر ابن کثیر وہ کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاضی مفاط الغیب یہ پانچ چیزیں ہیں ان کو مفاط غیب غیب کی کنجی کہا جاتا ہے یہ پانچ چیز کا علم کہتے اللہ, اللہ علمی ہاں ولا یہ علم جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ خاص کوئی اس کو جانتا نہیں ہے کسی کو اس بات کی خبر نہیں اللہ باد ام تعالی بہا مگر جب اللہ بتلا دے اللہ بابا اعلام ہی تالا جب اللہ یہ پانچ چیزیں جس کو بتا دے میں نے کہا جب آپ کے مسلم بزرگ ابن کثیر ابن تیمیہ کے خاتم مو تک بزرگ ابن کثیر جس کا نام ریکھے آپ کی زبان نہیں چھتی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پانچ چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہے ہم بھی کہتے ہیں اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مگر یہ کہ بعد اعلام ہی تعالی اللہ جس کو چاہے بتا دے تو اللہ بتائے جس کو چاہے تو محبوب کی بھیا کو نہ بتائے تو پھر کس کو بتائے کہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ پانچ علم اللہ کے پاس ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ, کہ میں کو جانتا ہوں تو وہ غلط کہتا ہے اور اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ غلط کب کہتا ہے اس کا کہنا غلط کب ہوگا علامہ آلوسی ہی لکھتے ہیں ومن علم شعیل من کوئی سے کوئی دعویٰ داوا کہ میں ان پانچ چیزوں کو جانتا ہوں غیر مسند الا رسول اللہ رسول پاک کے وسیلے کو چھوڑ کر کوئی کہے کہ میں ان پانچ چیزوں کو جانتا ہوں بے رسول پاک کے بتائے فی وہ اپنے دائرے میں جھوٹا ہے تو ہیں کے بارے میں جھوٹا ہے ہاں اگر کوئی یہ کہے بہت سے پاک کہے دادا علی اجمری کہے کہ نبی کے فیش ہے مجھے یہ علم ملا تو یہ سچ ہے کیونکہ نبی کے وسیلے سے ملتا ہے یہی اس عبادت کا مطلب ہے اللہ آلوسی ہم افیوں کے تاجدار ہیں ہم کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ پانچ چیزوں کا علم گویا کہ اللہ کے علاوہ میرے پاس ہے تو وہ جھوٹا جب ہوگا جب نبی پاک کو بیچ میں نہ لائے ان کا واسطہ نہ دے لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں رسول پاک کے بتائے سے یا ان کی فیوز و برکات سے ان کی اطاعت سے میرا بھی سینا کھل گیا اور اللہ نے مجھے بعض چیزوں پر مطالعہ کر دیا تو یہ شاید جائز ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا نہیں بلکہ سچا ہے ایک دفعہ ضرور پاک پڑھ لیجیے ایک آخری مسئلہ جو ضروری ہے جس کو یہاں پر بیان کرنا ہاں کے سامنے ضروری ہے وہ سمجھ سمجھ لیجیے نری پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس طرح کے علوم عطا فرمائے اس کا کوئی مومن منکر نہیں بلکہ سرکار علیہ السلاۃ السلام کو بے شمار علوم اللہ رب العزت نے عطا فرمائے اب یہاں پر ایک آیت ہے جس سے میں مطلب آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں دیکھیے لکھنا پڑھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے بالقلم کہتا قلم جس نے قلم کے ذریعے تمہیں لکھنا سکھایا. یہ کمال ہے یہ کیا عظمت کی بات ہے اور کوئی شخص یہ کہے کہ سرکار لکھنا نہیں جانتے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ٹھیک ہے لیکن اللہ ابل اس مسئلے کے بتانا چاہتا ہوں قلم کے ساتھ لکھنا قرآن کہتا ہے کمال کی بات ہے وہ کیسا کمال ہے جو میرے مستفی کو نہ ملا ہو وہ کمال ہی کیسا ہے جو میرے مستفا کو ملا ہو تو اب یہاں پر اسی کے متعلق ایک آیت آ رہی ہے جس کا, توجہ ہے, اس کا ہے اور ایک اس بار ابتدا جو رہ گیا تھا اللہ وما من الكتاب ولا تو, تو ان کا حبیب اس سے پہلے نہ تو آپ کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے ٹھیک <تصفح> ہے اس آیت کریمہ سے بعد لوگوں نے نکالا کہ سرکار لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ہم نے کہا یہاں پر تمام مفصرین لکھا ہے کہ اس ایپ میں جو اللہ رب العزت نے چاہ فرمایا کہ آپ نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے اس سے مراد یہ کہ اعلان نبوت سے پہلے کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے اگر آپ کا لکھنا ثابت ہو جائے تو قرآن مشکوب ہو جائے گا کیونکہ یہودی یہی تو کہتے تھے نا کافی کہ اپنی طرف سے لکھ لیتے ہو تو سرکار تو امی ہے سرکار امی ہے لیکن امی کا یہ مطلب لینا کہ جناب جو ماد اللہ ان پر ہو یہ معنی نبی پاک کی طرف کرنا سخت تو ہی ہے ان پڑھ بلکہ یہ معنی کیا جائے جو بغیر کسی دنیاوی استاد کے جس نے کبھی کسی دنیاوی استاد کے سامنے زانو تلویز نہ رکھا ہو جس نے کسی کی شاگردی اختیار نہ کی ہو وہ ہے امی وہ ہے امی اس کیونکہ اس کا ایک معنی یہ بھی جان بھی کیا جائے امی کا مانا جاہل کے بھی آتا ہے امی کا مانا ان پڑھ کے بھی آتا ہے امی کا مانا یہ بھی آتا ہے جس کا کوئی استاد نہ ہو تو وہ دو مانے سرکار کے شاع نشان نہیں ہے بلکہ یہ مانا سرکار کے شاع نشان ہے کہ دنیا بھی ایسا کوئی خلق میں کوئی فرض نہیں جس جو سرکار کا استاد ہو بلکہ سرکار امی ہے آپ نے کسی کو اپنا استاد نہیں بنایا کسی سے آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا ٹھیک ہے یہودیوں میں جب سرکاری صرف اسلام سے قرآن اور قصے اور حضرت موسا کے واقعات سنے تو وہ شفدر رہ گئے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ شخص نہ تو کسی مدرسے میں پڑھنے گیا نہ تو کسی استاد سے لکھنا پڑھنا سیکھا لیکن یہ عجب بات ہے کہ حضرت موسا کے بارے میں تفصیل بتاتے ہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں سب بتاتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں سب بتاتے ہیں تو یہ سرکار کو یہاں پر اعدان نبوت سے پہلے نہ لکھوانا نہ پڑھوانا اور آپ کو روکے رکھنا قرآن کی حقانیت اور اسلام کے حق ہونے پر سب سے بڑی مریض ہے لیکن جب قرآن اتر رہا اور اتر رہا تھا لوگ ایمان لا رہے تھے اس کے بعد کئی ایسی شوائے جو بخاری کی حدیث سے موجود ہے سرکار نے اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں لکھے ہیں آئیے میں حوالہ پیش کرتا ہوں اور اس آج کا میں پھر مطلب کر دوں کہ ہمارا کتاب اس سے مراد بیشک رہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے کبھی لکھا نہیں اعلان نبوت سے پہلے کبھی آپ نے پڑھا نہیں یہ آئے سے کریم آپ کی پوری زندگی پر منتخب نہیں ہے بلکہ اعلان نبوت سے پہلے کہ اگر آپ اپنے اعلان نبوت چالیس سال سے پہلے اگر آپ کسی اسکول میں جاتے لکھتے پڑھتے خط و کتابت کرتے تو کافروں کا یہ اعتراض بجا ہو جاتا کہ آپ گھر میں بیٹھ کر آئے بنا لیتے لیکن سرکار نہ تو کسی کی مدرسے میں گئے اور کافروں نے سرکار کا بچپن جوانی اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر وہ حیران تھے کسی استاد سے پڑھا نہیں, پھر بھی اپنی فصیئر بھی بولتے ہیں اتنا بہترین کلام بیان کرتے اتنی زبردست حقانی بڑے بڑے یہودی مناظر آ جاتے سرکار سے مناظر کرتے اور جب میرے حبیب عربی بولنا شروع کرتے تو ان کے جسم سے روح نکل جاتی ان کے جسم سے جان نکل جاتی اور وہ بالکل سو کی لکڑی کی طرح کھڑے ہو کر میرے حبیب سے خود سنتے آہ یعنی اتنے جوش اور جرار اور اتنے فتح کے ساتھ سرکار ایک ایک بات کو پوچھتا تھا وکاس کون ہے یہاں پر میرا وہی کرتا اور سرکار سلاد سلام بتا دیتے تو یہ جو آئے تھے کہ حبیب آپ اس سے پہلے پڑھنا نہیں جانتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ قلم قلم سے لکھنا ایک عظمت کی بات ہے اور وہ عظمت کیسی وہ کمال کیسے جو میرے مستفی کو نام نہ ملا ہو ٹھیک ہے اب بخاری شریف ریس پر آ جائیے اس مطلب کو سمجھنے کے بعد یہ آئے کریمہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کی اعلان نبوت کے بعد کے مسائل پر اس کو منتخب کرنا کئی حدیثوں کو گویا کہ اپنے راستے سے ہٹانے سے متعارف ہے لیکن اصول کا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں تک ہو قرآن و حدیث میں مطابقت ہو وہاں پر ایک راسک عالم کے لیے یہ فل ہے کہ وہ قرآن حدیث کو لے کر چلے لیکن جہاں پر حدیث شریف قرآن کے سامنے معنی سے بالکل اس طریقے سے آ رہی ہو کہ جہاں پر نبیوں کی کا مسئلہ بن رہا ہو یا حدیث شریف کی سند پر غور کرتے ہیں کہ آیا اس کو نقل کرنے والے کیسے کیسے ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی ایسا سند میں ایسا شخص مل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ حدیث شریف کو ایسے قرآن کے مقابلے میں لائی نہیں جاتی لیکن پھر بھی ضروری ہے کیونکہ حدیث شریف قرآن کی تفہیم ہے حدیث پران کی تفویح ہے آئیے میں آپ کے سامنے بخاری شریف سے کئی حدیث سے پیش کرتا ہوں کہ جس میں سرکار علی علیہ اللہۃسلام نے اپنے ہاتھ سے لکھا صرف ایک متن پڑھتا ہوں باقی صفحہ نمبر نبی علیہ کہتے ہیں سرکار نے ایک دفعہ خط لکھا کتبہ کا فائل سرکار ہے ہوا کہ زمین سرکار کی طرف ہے اور شریک قائدہ ہے کہ جب تک حقیقت کو قبول کرنا محال نہ ہو تو حقیقی معنی ہی لیے جائیں گے اور حضرت کہتے ہیں کہ سرکار لے اپنے ہاتھ سے کیا لکھا؟, خد لکھا. بخاری شریف جل نمبر ایک سفا نمبر, نمبر, نمبر بائیس اسی طرح بخاری جیل نمبر ایک سفا نمبر تین سو بہتر اسی طرح بخاری شریف جلد نمبر, نمبر, جل نمبر دو سفا نمبر چھ سو سولہ پر یہ پانچ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان پانچ جگہ پر بخاری میں پر موجود ہے کہ سرحد سے اپنے ہاتھ سے لکھنا سکتے تھے اب اگر کوئی نہیں آپ کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی ہم نے کہا اچھا تو آئیے پھر محبدی سے پوچھ لیتے حدیث تو انہوں نے سمجھی نا تو آئیے محدی کے شہنشاہ اللہ امگت القاری شرح بخاری کے اندر کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں کل تو میں یہ کہتا ہوں قد اللہ علیہ السلام میں یہ کہتا ہوں یہ بات ثابت ہے کہ سرکار اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے امداد الکاری جلد نمبر دو سپر نمبر تیس کتاب چھپی ادارہ منیری مصر ہمارا صبح فرما فرماتے اور ثابت ہے کہ سرکار اسلام اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے آئیے دوسرے محدث جو بخاری شریف کے جن کی جنگ دوسری شرح جو گویا کے پورا عالم اسلام میں بہت بڑا مقام رکھتی ہے علامہ ابنی حضرت فتح بہاری شاہ بخاری کے اندر کیا فرماتے فرماتے سبحان اللہ کیا عبارت لکھی ہے؟ ہر کن لاد اللہ معاوضہ میرے نبی پاک نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا پھر بھی آپ نے لکھا یہ آپ کا سب سے بڑا معاوضہ ہے آپ کا سب سے بڑا معاوضہ ہے میں نے حدیث بھی پیش کی قرآن کی تفسیر پیش کی اس کے بعد اتمام حجت کے لیے میں نے محدین کے حوالے بھی پیش کیے نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لکھا بی ادی کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے یہ اس بات کی بڑی بڑی ہے ایسا کون سا فدر ہے جو میرے مستفا کو نہ ملا ہو اور اللہ مابل قلم قلم سے لکھنا فضل ہے اور نبی پاک کو ملا ہے اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کے سامنے کروں، اگر آپ نے سُنے ہودے کا واقعہ تاریخ پڑی ہو اور آپ نے دیکھا ہو سرکار نسلات و سلام نے فدیبیہ کے موقع پر جب سلانامہ بنایا گیا تھا یادارہ آ رہا ہے تاریخ اگر آپ نے پڑھی تو اس میں سرکار نے لکھا تھا بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ وہ محمد الرسول اللہ ایک مضمون یہ لا الہ اللہ محمد رسول دوسرا مضمون یہ کاغیروں نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے سرکار کے پاس بات ہو جائے کہ آپ کے شرائط تو قبول ہے لیکن جو آپ نے محمد الرسلہ لکھا نا یہ ہمیں قبول نہیں کیونکہ آپ کو رسول مانیں گے تو, تو یہ آپ لکھیں محمد بن عبداللہ کیا لکھیں محمد بن عبداللہ محمد اللہ محمد رسول نہیں لکھے سرکار نے کہا چلو ٹھیک ہے سبحان اللہ میرے حبیب سے بڑا کون انصاف پسند ہوگا میرے حبیب سے بڑا کون دانہ ہوگا اور سرکار نے اپنے لکھنے کا ثبوت بھی دینا تھا سرکار نے حضرت علی سے کہا مسلم کل کے علی سے علی گاؤ اور اس صلاح نامے کے اوپر سے میرا نام کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دو مٹا دو میرے نام کو حضرت حضور میں یہ نہیں کر سکتا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا میں اہل تشیح سے کہتا ہوں مجھے بتائیے سرکار کا کہنا نہیں مانا کیا کہو گے جب سرکار کا مثال ہو رہا تھا جمعرات کا دن تھا سرکار کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور بہت زیادہ متغیر ہو گئی تھی طبیعت کے اندر اجتناب پیدا ہو گیا تھا اور پیر کا دن تھا جو سرکار کی مثال کا تھا اب یہ جمعرات کی رات ہے سرکار کے سلام نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ کچھ لے آؤ میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں حضرت عمر نے سرکار کی طبیعت کی استراحی کیفیت دی کہ حضور پوری زندگی تو آپ نے مشقت اور ہر مسائل کو سہ کر آپ نے دین کی خدمت کی ہے حضور آج تو آپ کی طبیعت بہت متغیر ہے آج آپ آرام فرمائیے اور حضرت عمر نے وہ چیز لا کر مجھے مجھے شیعہ کہتے دیکھو عمر کو تم امیر المومنین کہتے ہو کہا الحمدللہ اس سے ہمارا خون بڑھتا ہے یہ ہمارے ایمان کی جان ہے الحمدللہ سرکار نے فرمایا ہے کہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے جس طرح میرا عمر آ جاؤ ادھر شیتان منہ ہی نہیں کرتا الحمدللہ وہاں پر کون کرتا ہے اہل ایمان کرتے ہیں تو الحمدللہ حضرت عمر کی فضیلت تو ہمیں مسلم ہے اگر حضرت عمر نیک ہے تو سرکار کا کہنا کیوں نہیں مانا ہم نے کہا ادب کی وجہ سے تو سرکار کی طبیعت اتنی متغیر تھی کہا نہیں ماننا چاہیے تھا ہم نے کہا کوئی ضروری بات ہوتی تو مانتے نا سرکار نے کوئی سا لکھنے کے لیے منگوا لیا ہوگا کچھ لکھوانا چاہ رہے ہوں گے لیکن حضرت عمر رہی ہے محسوس کی بات میں لکھ لیں گے ابھی طبیعت گوا کہ سرکار کی صحیح نہیں ہے کہ اس وقت سرکار کچھ لکھوانا چاہ رہے تھے ہم نے کہا کچھ ذرا کھول کے تو بتاؤ کیا تھا بولے حضرت علی کی خلافت کی ہم نے کہا اچھا, اچھا اچھا اس لیے اتنا زور دیا جا رہا ہے اس لیے اس بات کو اتنا بڑھ چڑھ کر بیان کیا جا رہا ہے ہم نے کہیے کہاں لکھا کہ حضرت علی کی خلاف لکھوانا چاہ رہے تھے یہ بھی تو ہو سکتا ہے حضرت عمر کی لکھوانا چاہ رہے ہو یہ بھی تو ہماری بخاری مسلم موجود ہے بتا دو نہیں بات لکھوانا چاہ رہے تھے ہم نے کہا ضروری بات ہوتی تو پورا مکہ کام نے تھا میرے حبیب نے فکر نہیں کی اور ضروری بات بیان کی تو عمر ہے خادم ہے ان کو کہہ دیتا ہوں میں تم سے کہر لکھوانی اور ضروری بات کی تبلیغ ابھی پر ضروری ہوتی ہے ضروری بات اگر تھی تو یہ آپ حضرت کا مسئلہ ثابت کرتے کرتے نبوت کی گستاخی کر رہے ہو سرکار کی گستاخی کر رہے ہو اگر یہاں پر کوئی بات پہنچانا ضروری تھی تو میرے حدیب تو ضروری بات پہنچانے میں اتنے دلیر تھے کہ پورے کافر ایک طرف ہے میرا حدیب کھڑے ہو کر کہہ رہا اللہ ایک, اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے تو ضروری بات پہنچانے میں تو میرے رب نے میرے حدیب کو اتنی ہمتہ فرمائی عمر تو خادم تھے اور ایک ہی دفعہ سرکار نے کہا تھا اور اگر کوئی ضروری بات ہوتی سر کہتے لاؤ ضروری لکھوانا چاہ رہا ہوں اور عمر نہ لاتے پھر آپ بات کرتے لیکن سرکار نے نہ تو دوبارہ دوہرایا اگر ضروری بات تھی تو نبی نے دوبارہ کیوں نہیں دوہرایا چلے عمر نہیں لائے کسی اور سے منگا لیتے عمر نہیں لائے حضرت علی کو بلا کر منگوا لیتے حضرت امام حسین سے منگوا لیتے حضرت فاطمہ سے منگوا لیتے اہم بیت کے کسی اور پر سے منگوا لیتے نہ تو آپ کی کتابوں میں ری ایسی موجود ہے کہ کسی اور سے منگوایا نہ ہماری کتابوں میں تو پتا چلا کوئی مسئلہ اتنا ضروری اچھا پھر حضرت عمر نے کہنا کیوں نہیں مانا ہم نے کہا جس طرح حضرت علی یہاں نہیں مان رہے حضور میں نہیں مٹا سکتا سرکار نے کہا جہاں مٹا گا کہا میں نہیں مٹا سکتا ہم نے کہا یہاں پر ادھر حضرت علی بھی تو کہنا نہیں مان رہے ادھر اگر حضرت عمر کہنا نہ مانے تو آپ سے اسلام سے باہر کر رہے ہو مات اللہ یہاں پر حضرت علی بھی تو کہنا نہیں مان رہے نا سگا کرف مٹا دو کہا حضور میں نہیں مٹا سکتا تو کیا کہو گے ادب ہے عدب کبھی چلتا پھیرتا یا کبھی دماغ میں محسوس کیا ہو تو اس ادب کو دماغ میں حاضر کر کے ان بزرگوں کے حوالے کو دیکھو حضرت علی نے اگر سنے ہدے دیا کے نوکر پر سرکار سے یہ کہا کہ حضور میں نہیں مٹا سکتا تو وہ کہنے کو نہیں کالا بلکہ ادب تھا کہ میں ہی کیا اوقات جو میں آپ کے نام کو بتاؤں میں آپ کے نام کو بتاؤں تو اسی طرح حضرت عمر نے کہا حضور آپ کی طبیعت صحیح نہیں اور میں کس طرح اور یہ بات جمعرات کی تھی اور اس بات پر سب مدعا فرق ہے کہ جناب ہفتے کے دن سرکار کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی ٹھیک ہے اگر یہ بات ضروری ہوتی تو ہفتے کے دن لکھوا لیتے چلو جمعرات بھی آ تبھی صحیح ہفتے کا لکھوا لیتے اتوار کو بھی آپ کی طبیعت صحیح تھی لکھوا لیتے اس کی رات سے سرکار کے طبیعت دوبارہ متغیر ہونا شروع ہوئی لیکن خان کے واضح ہیں اور اپنی طرف سے شریعت گرنا ہے ممبت بیٹھ کے بٹ ادھر ادھر ہو کر جھوٹ باتیں منسوخ کرنا ہے شریعت اس کی کوئی حقیقت نہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے الحمدللہ للہ آپ عمر کے چاہنے والوں سے پارا پڑ رہا ہے الحمدللہ حضرت ابو بکر کے ماننے والے بات جھوٹ نہیں بات سچ ہماری کتابوں سے ہو تو الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں جو علی کو مومن, حضرت علی کے فضائل کا قائل نہ ہو ہمارے نزدیک وہ سالم مومن نہیں ہے لیکن یہ نہیں کہ حضرت علی کو ہم خدا کہہ دیں یہ نہیں کہ حضرت علی کو ہم گویا کے رسول پاک سے بڑھا دیں نہیں حضرت علی کی توہین ہے اس میں حضرت علی کی تعظیم یہ ہے کہ سرکار کا غلام آپ کو کہا جائے اور صحابہ اکرام کا مشیر آپ کو کہا جائے صحابہ کرام کے دل کی دھڑکن آپ کو کہا جائے اور چوتھا خلیفہ آپ کو تصور کیا جائے یہ آپ کی تعظیم و توقیر ہے اب دیکھیے سرکار نے کہا چالی تم نہیں مٹاتے تو میرے پاس لے جب لایا گیا تو سرکار نے کیا کیا روایت موجود ہے تاریخ موجود ہے سرکار اپنے ہاتھ میں قلم لے کر کیا کرتے ہیں سرکار اپنے ہاتھ میں قلم لے کر اس سکھ کو محمد رسول اللہ والی سکھ کو مٹاتے اور لکھتے محمد نا بخاری حدیث میں نے پیش کی پانچ جگہ سے ٹھیک میں نے علامہ عینی کا حوالہ پیش کیا میں نے علامہ ابن ہجر سلانی کا حوالہ پیش کیا سلے حدیبیہ کا حوالہ آپ کے سامنے ان تمام روایتوں سے پتا چلا کہ سرکار لکھنا ٹھیک ہے اب سلے حدیبیہ میں سرکار نے اپنا نام لکھا کہ نہیں لکھا یہ لکھنا آپ کا معاوضہ ہے کہ نہیں کہ بغیر کسی استاد سے نام لکھے سکے آپ نے نام لکھ دیا بغیر کسی سے لکھنا پڑھنا سکے آپ نے لکھا یہ سرکار کی فراک اسلام کا معوجا ہے کہ نہیں لیکن مودودی صاحب کی عادت بہت پرانی ہے کہ ہمیشہ ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں جس کا عقل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا اس عبارت کو پیش کرتے ہوئے میرا دل گویا کے کلے کا کو آ رہا ہے لیکن یقین کیجیے آپ صرف ایک حق کے لیے چہرہ سامنے دکھانے کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کو لوگ امت کا رہبر سمجھ رہے ہیں وہ کتنا بڑا جو ایمان کے مسئلے میں مومینوں کے ایمان پر ڈاکہ مارا لکھتے ہیں آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس لکھتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سرکار نے اپنے ہاتھ سے نام لکھا تو اس کے کیا ہوتا ہے لکھتے ہیں یہ میرے پاس تفیم القرآن ہے اور سورہ کبوت ہے اسی آئےت کریمہ کے تحت مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی لکھتے اگر واقعہ یہی ہو کہ حضور نے اپنے نام اپنے ہی دستے مبارک سے لکھا ہو اگر یہی ہو یعنی ٹال رہے ہیں بات کو حالانکہ بخاری کی ریس ہے اگر یہی ہو کہ سرکار نے اپنے ہاتھ سے نام لکھا ہو تو ایسی مثالیں معذرہ تو ایسی مثالیں دنیا میں بکثرت پائی جاتی ہے کہ ان پڑھ لوگ صرف اپنا نام لکھنا سیکھ لیتے ہیں باقی کوئی چیز نہ پڑھ سکتے نہ لکھ سکتے ہیں ہم نے کہا مودو تیری قسمت پر بھی تف اور تیری ضروریت کو بھی تف اگر کوئی ان پر اپنا نام لکھے تو وہ پھر بھی ان پر لیتا ہے میرے حبیب کسی سے پڑے نہ اور نام لکھے تو یہ آپ کا معاوضہ ہوتا ہے اور مثال کیسی بھی سرکار علیہ السلام کی مثال کیسی بھی عام ان پڑھوں کے کہ ایسی بے شمار مثالیں بادل نہ ایسی مثالیں دنیا میں بکثرت پائی جاتی ہے یعنی میرے آقا اتنے عام ہو گئے مودو کی نظر میں ماںلہ ماں اللہ کوئی کہنا مولانا دو ٹانگوں سے پھرتے ان کی تعظیم کر براہ. ایسی تعظیم تو کیا کریں ایسی تو دنیا میں عام مثالیں پائی جاتی ہے کہ بھنگی بھی دو ٹانگوں سے چلتا ہے اور چمار بھی دو ٹانگوں سے چلتا ہے تو کیا اگر مودودی صاحب بھی دو ٹانگوں سے چلیں تو کیا ان کی تعظیم کر لی جائے گی بتائیے یہ مثال پیش کرنا ان کی عزت تحقیق تو تحتیر ان کی بتائیے بالکل ہے ان کی تو یہ مثال پیش کرنا کہ اللہ کوئی مثال نظر نہیں آئی. جناب سرکار بے شمار ہوگا جس کو آتا جاتا نہیں میرے نبی نے نشاندگی بھی کر دی تھی کہ میرے امت یہ ہوشیار ہو جاؤ آخری زمانے میں ایک لوگ آنے والے جو ایسی باتیں کریں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی بتاؤ میرے حضور نے اشارہ کیا نہیں کیا بھا کی طرف اشارہ کیا نہیں کیا فرمایا ایسی باتیں کریں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہیں کی ہوگی یہاں پر تو انہوں نے یہ کہہ دیا ادھر جناب میں حیران ہوں علماء دیوبند کی فکر پر کہ جناب اتنا عقل دانی کا دعویٰ اور حال یہ اسماعیل دہلفی صاحب کو اپنا بزرگ کہتے ہیں انہوں نے صاف الفاظ میں حدیث شریف نقل کر کے لکھتے ہیں کہ نبی فوج بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملیں گے اللہ ہم نے کہا اس کو لکھ کر آپ نبی کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں اس کو لکھ کر آپ کی بھارت پڑ کے لوگ بہت خوش ہو جائیں گے اور ایمان آ جائے گا میں کہتا ہوں اس کو لکھنا ہی آپ کا نبی کا مداح اڑانا ہے لیکن جس کے ذکر کو رب بڑھائے وہ زہلی کا اسماعیل نہیں مٹا سکتا جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے اس کو نہ تو مستر مودودی صاحب ختم کر سکتے ہیں اور نہ اسماعیل جہلوی صاحب ختم کر سکتے ہیں قرآن کہتا ہے وہ رفانہ نہ کر اور میرے آقا کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا کیونکہ عظمتیں سب میرے محبوب کے دامن سے ہے کہ بخدا خدا کا یہی حیدر نہ کوئی مفر نہ کوئی مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں تو دعا فرمائیے اللہ رب العزت ستار صلاح اسلام کی تعظیم اور توقی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے اور اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف احسلا اور کریمہ پر ہمیں ایمان لانے کی توفیق مرحمت نماز میں خوشو عطا فرمائے مساجد کی تعظیم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے مساجد میں دھیما آہستہ ادب کے ساتھ ہمیں گفتگو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے مولائے گئی ضرف قرآن کی برکت سے ہمیں خاتمہ بالخیر نصیف فرما کل قیامت کے دن سرکار و عائم صد اللّہ علیہ وسلم کی شفاق نصیف فرما ایمان پیدے موت مدینہ کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے واخرا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین